اللہ کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بندے پر اسی نے کتاب نازل کی ہے اللہ انزلہ، یہ علت ہے جی. اور کتاب کو اس شان سے بنایا ہے کہ غلام یج اللہ وجہ اس کے لیے کوئی ٹیڑھ پن نہیں بنایا کئی من ٹھوس اور مضبوط کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ بعض اس سے بعض کی تصدیق کرتے ہیں کئی لیکن زیرا پاسن شدید تاکہ ڈرائے ناراضگی سے سخت کر کے جو ناراضگی مل لدن ہو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وطن یہ جلے واجہ پہلی صفت کئی من دوسری صفت ویو شرل موم الفین صالحات اور مبارک دے مان جانے والوں کو جو عمل ایسے کرتے ہیں جو ایمان کے مناسب ہیں عامر سوالحات وہ امان جو ایمان کے مناسب ہیں ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان لو اجرل حسنہ انعام بہت بہترین اللہ پاکڑ کو دے ہمیشہ ٹھہرے رہیں گی اور اس میں اور ڈرائے گا ان لوگوں کو کال تخز اللہ والدہ یعنی منکرین کو شبہات ڈالنے والوں کو ڈرائے گا ایک شبوت ان کا یہ ہے کہ تخص اللہ والدہ اللہ نے نظام میں دنیا چلانے کے لیے نائب اور متصرف بنائے گا اس کا جواب تو یہ ہے کہ مالوم من علم ان, ان کو قطن کوئی علم نہیں سب جاہل ہیں ان کو بھی اور ان کے بڑوں کو بھی بہت بڑے کفر کا کلمہ ان کے منہ سے نکلا ہے اللہ قذبا یہ جو بات بھی کرتے ہیں جھوٹ ہی ہوتی ہے اب آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ فلاح اللہ کا شاید ان جیسے لوگوں کی باتوں پہ آپ اتنا افسوس کریں کہ کہیں ہلاک نہ کر بیٹھے اپنے آپ کو اللہ رحم علمی سے اصفا اوپر ان کے ان کی باتوں کے نشان پر ان کے قدموں کے نشان پر آپ اتنا افسوس کریں کہ کہیں آپ کی جان نہ نکل جائے چونکہ یہ نہیں مانتے اس حدیث کو جو قرآن پاک ہے اصفا افسوس کی وجہ سے انا جاننا ما اللہ رین کر رہا نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر یہ صرف زمین کی ٹھاٹ ہے لب لو ہم ایو تاکہ جانچ کریں ان کی کہ کون ان میں سے بہترین عمل کا ہے اس ٹھاٹھ پہ لٹو کون ہوتا ہے زمین اور دنیا کی ٹھاٹھ پہ کون الٹا سیر چڑھ جاتا ہے اور کون انسان بن کے عمل کرتا ہے حالانکہ ہم نے جو کچھ ٹھاٹ زمین کی بنائی ہے انا لجا نما الحا صحیح دن جرزا اس کو ایک نہ ایک دن کرنے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے کچھ بھی نہیں رہے گا میدان جو روزہ چٹی ہے یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ٹھاٹھ بھی نہیں رہے گی زمین کی زینت بھی نہیں رہے گی زمین والے بھی نہیں رہیں گے یہ کس چیز پہ اترا رہے ہیں ام حسن تنہا صاحب القا گورنر کی پہلے جو ان کا شب تھا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اسے پتا ہوتا سابق آپ کون ہے تو اس کے متعلق سن لیجیے آپ کیا گمان کرتے ہیں وہ غار والے اور رکیم شہر والے لوگ قانون آیات نا اجبا ہمارے قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے تکانا پکڑا ان نوجوانوں نے کی طرف اور کہنے لگے اے رب ہمارے اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت دے وہ یہ نارا سدا اور تیار کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کچھ ہدایت سیتا راستہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہم تنگ آ گئے ہیں دنیا کے اسباب ہمارے ختم ہو گئے ہیں مل کا کا لفظ جہاں آتا ہے نا قرآن مقدس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام کائنات کے اسباب ختم ہو گئے ہیں صرف اللہ رب العزت اپنی طرف سے یہ کام کرے اور نہ دنیا کے یہ اسباب جو ہیں وہ سب ختم ہیں ہمارے فَحَيِّ لَنَا من عَمِنَا رَشَدًا فَسَحَبْنَا عَلَىٰ آزَنِمْ پھر ہم نے تھپ دی ان کے کانوں پر اسی کحف میں سنین آدادا گنتی کے کئی سال پھر ہم نے اٹھایا ان کو لِنَا عَلَىٰ مَاتَا کے ظاہر کریں کہ یہ دو ٹولوں میں سے کون سی پارٹی جو ہے اس مدت کو زیادہ جانتی ہے جتنے مدت وہ ٹھہرے رہے تھے نہ نا سوال ہی کرنا با بلاحق ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کا قصہ حق سچ کے ساتھ سنو انہم تن آ منو وہ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب کے ساتھ ایمان انہوں نے لے آیا تو وہ زد خدا ہم, ہم نے ان کو ہدایت کی تمام سیڑھیوں پہ چڑھا دیا زد ناخم خدا ہدایت ہدا کی تمام سیڑھیوں پہ ان کو چڑھا دیا وربت نا اللہ کلو اور اتنے ہدایت میں ترقی کر گئے کہ ربت نہ اللہ قروبہم ہم نے ان کے دنوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا ربت نہ اللہ قروب ان کے دلوں پر رابط لیا اس کام جس وقت وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے لگے تھے نا چونکہ اس وقت سخت آزمائش کا وقت تھا اور کڑی آزمائش تھی کہ کہیں ان کے دل جو ہے وہ دول نہ جائیں تہل نہ جائیں اس کے ان کے تمام دلوں کو ہم نے اپنے قابو میں لے لیا تھا تو اس وقت انہوں نے صاف صاف کہہ دیا بادشاہ کی عدالت میں رب نو رب سماوات ولہ ہمارے انتظام کرنے والا وہی ذات ہے جو انتظام کر رہی ہے زمین و آسمان کی لن ندو ومن دو بندو نہیں ہم اس کے بغیر قطن کسی کو نہیں پکاریں گے اگر ہم پکاریں اذن انش تھا پھر تو یہ بےحودہ بات ہوئی یہ نہیں ہو سکتا بادشاہ تو ہم پہ سن تو کر رہا ہے مگر یہ ساری برادری ہماری تیرے دربار میں آ گئی ہے ہاں اولا ہے قوم اولا یہ ہماری قوم ہے بڑے نواب آدمی ہیں بڑے سردار ہیں لینڈ لارڈ ہیں مگر ان سے پوچھئے کہ اتو مندون ہی آلیہ اللہ کے بغیر انہوں نے دوسرے مشکل بنا دیے ہیں مشکل خوشاں لولا یاتون الحمد سلطان دلیل کیوں نہیں لاتے یہ دکے پہلی سے ہم پر ظلم کر کے اپنا مسئلہ بنواتے ہیں لولا یا تو سلطان بھائی کو ٹھوس دلیل ہمارے سامنے پیش کرے قیامت تک نہیں کر سکتے یہ دلیل اپنے فمن ازلا مم کرا پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھر کے لے آتا ہے اللہ پر جھوٹ بہرحال یہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا تبلیغ بھی بادشاہ کی عدالت میں کر دی نوس بادشاہ کا نام تھا یہ دور تھا عیسی اس علیہ السلام کے تین سو سال پہلے گزر جانے کے بعد یہ دور آیا سارا مشرق تھے عیسائی مذہب کی تبلیغ کچھ لوگ کر رہے تھے اس وقت جہاں سے ان کو عیسائی صلام والے مذہب پر عمل کرنا نفی ہوا جب بادشاہ کی عدالت میں انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تو اس کے بعد اکیلے ہوئے ابن جریل اور ابن تیمیہ اور ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ان کے میلے کا موقع تھا جہاں وہ اپنے جشن مناتے تھے اس میل کے موقع پہ یہ ایک ایک ہوں کے سارے اکٹھے ہو گئے سات آدمیوں کی نفری بنی یہ علیہ دہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس وقت کہنے لگے کہ اب بادشاہ کی عدالت میں تو ہم نے دعویٰ ثابت کر دیا ہے ان کو سچ کیا ہے اب ہمیں انہوں نے ختم کرنے کی تجویز کرنی ہے کہ انہوں کو مار ڈالو, تب جا کے آواز ختم ہوگی لہذا وہ سے اپنا مذہب بھی جدا کر چکے ہو بدون اللہ ان کے معبودوں سے بھی بائی کاٹ کر چکے ہو فاوق وہ جو سنتے رہتے ہیں ہم جنگل میں ایک طرف ایک رکیم شہر کے پاس ایک غار نما ہے رات کو چلے جائیں وہاں جا کے چھپ جائیں کچھ تازہ دم ہو کے پھر آگے نکل جائیں گے کم از کم ہمارے مذہب کی تبلیغ رک نہ جائے اس لیے للکا پھر شرم پھیلا دے گا تمہارے لیے یہ رب تمہارا اپنی رحمت کو لکمن عامر کو مرف کا اور تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے کی آسانی مر فکا وہ شم سے داتا چنانچہ غار میں چھپ گئے وہاں اللہ نے ان کو سلا دیا وہ ان کی حالت کا نقشہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے تو وہ مخاطب سورج جس وقت تعلات جس وقت کے وہ ابھرتا تھا تصاور و ان کی کاف سے ان کی غار سے ہٹ ہٹ کے جاتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے ظم جب غروب ہونے لگتا تھا اس وقت بھی تک رہے تو ہم کنی کترا کے جاتا تھا بڑے طرف وحم فی فجوط حالانکہ وہ سورج کی گرمی سے ایک فراق مقام پہ پڑے تھے فجو تمن ہو بڑا کھلے مقام پہ غار کے اندر پڑے ہوتے تھے اور سورج جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غار کا پہرا دے رہا ہوتا تھا نہ غروب ہوتے وقت نہ کلو ہوتے وقت ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا تھا من آ اللہ یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اللہ کے لیے یہ تھام لیتا ہے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا اللہ رب العزت کا مذہب نہیں چھوڑتا پھر اللہ پاک بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس کو سلاتا بھی خود ہے اور پہرا بھی خود دیتا ہے اس کا میں یہ دلّاول بت جو بھی اللہ جس کو بھی ہدایت دیتا ہے حقیقت میں وہی پکڈنڈی پہ ہوتا ہے وہ من یوزل اور جس کو دکہ دے دیتا ہے اس کو تو آپ کبھی ولی نہ کوئی اس کا سرپرست ملے گا مرشدن اور نہ کوئی ہدایت دینے والا ملے گا تباہ تباہو برباد ہوگا وہ تھا سب ہوں کازن دیکھتا ہے تو جب وہ وار میں پڑے ہوتے تھے تو دیکھتے دیکھتے آدمی حیران ہوتا تھا کہ وہ تو آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں وہ ہم حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے وہ نوکلے بہت زیادہ تر یمی بات نیز ایک پاسے پہ اگر پڑے ہوتے تھے تو میں اللہ کریم خود بخود بغیر فرشتوں کی مدد کے خود ان کے پاس جو ہے دائیں بائیں پلٹ دیتا تھا تاکہ ان کو ایک پاسا مٹی نہ کھا جائے اور وہ بے آرام بھی نہ ہو وہ کلب ہوں باسط ان اور کتا ان کا جو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا تھا وہ پھیلائے ہوئے تھا اپنے بازو کو بال وسی دے ان کی غار کے دروازے پر لب اطلاع اگر تو اس پہ جان کے دیکھتا ان کی طرف تو تو فوراً پیچھے واپس مڑتا بھاگ کر کیوں؟ ان کا تمہیں کھا جاتا تھا معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کے حملہ کر دیں گے ایسی حالت میں سور ہوئے تھے ہم یہ ہمارا کمال ہے میرے پم کہ ہم نے پھر زندہ کر کے اٹھایا ان کو تاکہ پوچھیں آپس میں اب دو پارٹی بن گئی ایک کہنے لگا کم لبستم تم کوئی پتا ہے مارکا کتنا ٹھہرے ہو انہوں نے کہا ایک پارٹی نے تین آدمیوں کے کہنے لگے لبیس نہ یو ایک دن ٹھہرے ہیں دوسری پارٹی کہنے لگی آدھ پونا دن ٹھہرے ہیں جو یم لیہ تھا بڑا وہ کہنے لگا ربکم رب کم عالم لبستم تمہارا رت بھی زیادہ جانتا ہے ہمیں ضرورت کوئی نہیں اس معاملے میں اب جو کام کی بات ہے وہ کرو وہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے یہ پیسے اس کو دو اور ایک آدمی کو بھیجو اس شہر سے جا کے کھانا لے آئے خب آسو کم بیوارے کے کم آ گئی بھیج دو کسی ایک کو بیوارے یہ اپنے پیسے دے کر ار المدینہ شہر میں فل یاز کا تو امن مگر تحقیق کر لے اوہا کے ان میں سے کون زیادہ موہد ہے اس پاک صاف, موحد کی پاک صاف لے کے آئے کسی مشرق سے کھانا نہ لے کے آئے پھل یا تو کے ہو پھر تمہارے کھانے کے لیے رزق وہاں سے لے آئے وہ مگر اس کو ہدایت کرو کہ ولیط لطف بالکل پورے مناسا مار لے اپنے آپ کو نامعلوم بنا لے بلا یوشم اور کسی ایک کو بھی پتہ نہ لگنے دے کہ یہ کون آئے ہیں اگر ان کو चल چل گیا اوپر تمہارے تو जो جم को یا قتل کر دیں گے اور عید حکم فیمت اپنی شرک والی ملت کی طرف لوٹا دیں گے ولان تف لو اثن پھر تم کبھی کامیاب نہ ہوگے جان بھی جائے گی اور ہماری تبلیغ بھی چلی جائے گی کزال کا اثر نہ پھر ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے خبردار کر دیا ان پر ہم نے جتنا وہ چھپے تھے ہم نے اتنا ہی ان کو ظاہر کر دیا ہم اپنا کمال ثابت کرنا چاہتے تھے معلوم ہوا کہ بندے کی تدبیر کچھ نہیں کرتی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقریر سے ہوتا ہے لے أَنَّ وَعْدَ اللہ واد یہ تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت یقین آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے جب وہ کھانا لینے کے گیا اور اس کی خبر ہو گئی کہ یہ تو کوئی تین سو سال کے قریب سک کا گزر چکا ہے جو یہ ہمیں دے رہا تھا اس لیے لوگ اس کے پیچھے پل پڑے وہ بھاگتا بھاگتا ہانپتا ہفتا آ کے گھر میں پھر لیٹ گیا اللہ فرماتے ہم نے دوبارہ ان پر نید وہ کر دی اتنے میں وہ شہر والے سارے آ گئے دیکھا تو وہ تو سوئے ہوئے ہیں مگر ان کا روب اتنا تھا کہ ان کی طرف جانگ کے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے یہ سارا کمال اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اتنی مدت تک سوتا ہوا یا مرا ہوا آدمی اللہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے چاہے تو اس کو کو نہیں روک سکتا بہرحال دنیا ساری کٹھی ہو گئی کٹھی ہو کے اس وقت قال اللہ ایک پارٹی تو کہنے لگی یہ کو بڑے اللہ کے ولی ہے مکرب ہے یہ دروازہ بند کر دو غار کا یہ جائیں ان کو کوئی اور آ کے حملہ نہ کر سکے بس اللہ تعالی سب کچھ کرے گا مگر بولو جو بادشاہ تھے غلب ولا امر جو اس معاملے میں تمام کے اوپر بہت بڑے غالب تھے وہ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں بند کرنا چاہیے لل مسجد کیوں کیونکہ تھے سارے مشرق مشرق کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مردوں کے پاس یا قبرستان میں وہ مساجد کے نام پر بناتے ہیں تاکہ یہاں عبادت کریں گے ایک تو یہ بزرگ بھی دیکھ کے خوش ہوں گے ہمارے لیے دعا بھی کریں گے ہماری دعا قبول بھی جلدی ہوگی کیونکہ وہ تھے بشرق اس لیے وہ بادشاہ وہ کہنے لگے نتخذن ہم تو ضرور ان پر ایک مسیح بنائیں گے بہرحال حال انہوں نے اپنی تجویز کی سیدون سلاثت اب یہودی اختلاف کرنے لگ گئے سارے کے سارے کوئی کہتے ہیں تین تھے وہ چوتھا ان کا کتا تھا کئی کہتے ہیں پانچ تھے وہ چھتا ان کا کتا تھا یوں غائب خا, کے پتھر مارتے ہیں پتہ چتا کوئی نہیں ان کو سب تن کئی کہنے لگے کہ سات تھے اور آٹھوں ان کا کتا تھا کل اے میرے پیغمبر تو فرما دے میرا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ کتنی عبت ان کی تعداد تھی ماں یا کلیغ بہت کم لوگ جانتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے تھے فلاں تمہارے فیم اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کرنا اللہ میرا انظاہرہ سر سرسری نظر میں بات کرنا کہ اتنے تھے یا کتنے تھے ورنہ مناظر شنازرا نہیں کرنا یہ ضروری بات نہیں غلط فیم آگا اور نہ ہی کسی سے فتویٰ پوچھنا کہ وہ کتنے تھے کوئی ضرورت نہیں کام کی بات یہ ہے کہ آپ سے جب انہوں نے پوچھا تھا آ کے صاحب کا قصہ کیسا ہے روح کی کس چیز کا نام ہے تو آپ نے فرما دیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا وہ کل آ گئی آپ نے بتایا نہ پرسوں آ گئی آپ نے بتایا پرسوں چوتھ آ گیا تب بھی آپ نے نہ بتایا اب مشرقین تالیاں بجانے لگے کہ دیکھو محمد نے ہم سے جھوٹ بولا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پیغمبر کہ آپ نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا اور بات یہ ہے کہ کل بتاؤں گا یہ کل کی خبر جو ہے یہ تو اللہ کو ہوتی ہے آنے والے کل کو بھی اللہ ہی جانتا ہے جس طرح غیب کی بات سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا تو کل والی بات بھی غیب ہوتی ہے اس لیے ہم نے تین چار دن تک وہی نہ بھیجی کیونکہ کہ آپ نے انشاء نہ کہا تھا ہم نے آپ کو سبق سکھانا تھا کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے آئندہ کے لیے آپ کو نصیحت دی جاتی ہے کہ لا تقولن شعین انی فعل کا غدا نہ کہا کریں آپ کسی کام کے متعلق کہ میں کل کروں گا یوں نہ کہا کریں جب تک کے ان شاء اللہ ساتھ نہ ٹھیک ہے ہاں اگر خیال اتر جائے وز قربا کا اظہار نسیحتا جب بھول چکے نا جب بھولنے لگے وز قربا کا اظہار نسیح جب بھول لگنے لگے اس وقت آپ اپنے رب کو یاد کر لیا کریں اور آپ جواب یہ دیا کریں کوئی شخص سوال کرے تو کل ربی لے اکربا کہ ممکن ہے بہت ہی ممکن ہے بلکہ امید ہے کہ میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے گا لے اقربہ میں لہٰذا اس سے بھی زیادہ ہدایت کا ہے اللہ فرماتے تھے کہ یا اللہ وہ اس نے تو کئی پارٹیاں بن گئی کسی نے کہا ایک دن ٹھہرے تھے کسی نے کہا آدھ پونہ دن ٹھہرے تھے کسی نے کہا کچھ بھی نہیں ٹھہرے آپ مجھے تو بتا دیں کہ وہ کاف اس غار میں کتنا ٹھہرے تھے اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں لد صوفی کا فیم سلا سمے تین سو سال وہ غار میں ٹھہرے تھے وز داد اور یہودی لوگ جو ہے نا وہاں کے وہ نو سال اور بھی بتاتے ہیں وز کئی لوگ تو منع کرتے ہیں نا کہ سلا سمیت سنی نا وز داد تین سو نو سال ٹھہرے رہے تھے اللہ فرماتے ہیں نہیں میں اپنے علم سے بتاتا ہوں کہ تین سو سال پورے ٹھہرے رہے وز داد وز لوگ بڑھاتے ہیں تیسال نو سال اوپر بھی ہماری طرف سے تو تین سو سال ہے مگر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ تین سو نو سال ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے اب اس ساری بحث کا نتیجہ ہم نکالتے ہیں قُلِ اللہ عالم بے معلّہ بے آپ جو ہے نا یہ سارا قصہ بیان کر کے یوں فرمایا کریں کہ وہ ٹھہرے ل... تھے اللہ ہی جانتا ہے جتنی دیر ٹھہرے ایک دوسرا لہو السماوات ان سے ان کے قصہ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ غیب و زمینوں کا جاننے والا وہی ایک ہی ہے تیسرے اب صرف و وس میں اتنا بڑا دیکھنے والا اتنا بڑا سننے والا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے چوتھا من دون ہی من کائنات کے لیے کوئی سرپرست نہیں ولا ولا کو فی اور اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا وط لما اللہ کا اب دوسرا سمرہ وہ بیانت لما وہی آئی لے کا اب تو دل کھول کے آپ کتاب کو بیان کریں اس کے پیچھے لگے کیونکہ کی آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لام بدل کلمات اللہ کے بول کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ولنج رد انہیں ملتادہ اور میرے پیغمبر تو اگر کسی کے گم کردہ راہ کو ہدایت دینا چاہے تو آپ نہیں دے سکتے کیوں ولن تج دمنٹ انہیں ملتا نہیں ملے گی آپ کو اللہ کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ پناہ دہ بھی وہی ہے وسبر نفس کا بھی دیکھ اعلان کر وسبر نفس کا آپ کو جما کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو بلاتے ہیں یوری دونوں وجہ والا کا انحم میرے پیغمبر آپ یہ کام بھی کریں ایسے لوگ جو ہے جو اللہ کی یاد میں رات دن شب و روز کرتے ہیں آپ ان سے اپنی رحمت کی نظر نہ ہٹایا کریں اگر آدمی کی نظر دنیا کی طرف یا دنیا دار کی طرف ہو جائے تو دین پیچھے چلنے والا نہیں ہے دین وہ منہ مو مور جائے گا آپ جتنا شور دیں دنیا کا نہیں بلکہ دینداروں کی سنگت میں رہا کرے جس طرح تیرے صاحب ہے کہ رام ہے اور دین کی نظر سے دیکھا کرے ان شاء اللہ دنیا خود بخود تیرے تابے ہوتی ہے بلا تو مل اگفل نہ کل بہو اور ذکر نہ اور ساتھواں امر یہ بھی ہے کہ آپ کتن اس کی بات نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ہم نے خود ان کا دل جو ہے وہ بھلا دیا ہے کہ ہمیں یاد نہ کریں جس کی ذکر اور یاد کرنے سے ہم خود قبول نہیں کرتے آپ اس کی بات نہ مانیں وہ تباہ ہوا ہو کیونکہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے وہ دوسروں کی باتیں ماننے لگ گیا ہے اس لیے ہم نے اس کے دل کو اپنے یاد سے غافل کر دیا ہے آپ ایسا کریں کہ پھر اس کی بات کی طرف کان بھی نہ درا کرے بگوت تباہ ہوا ہو جو اللہ کی کتاب کے بات نہیں مانتا وہ ساری کائنات کا علم پڑھ لے تب بھی خواہش پرست ہے اپنے حدیثیں پڑھ لے فقہ پڑھ لے اور کتابیں پڑھ لے شرط یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف اگر ہے تو جو کچھ بھی مانے گا وہ خواہش پرست ہے وہ کان امروتا اس کا معاملہ جو ہے نرا گھاٹے اور خسارے میں وہ کول حق کو میر کو تو فرما دے حق تو وہی بات ہے جو رب کی طرف سے ہے کولل حق کو میر ربے کو یہ کول حق جو ہے یہ مل ملک کے اپنا یہ مبتدا یا جملہ بنے گا مر رب گم یہ خبر والا جملہ بنے گا کیا قول الحق کو فرما دیجئے حق تو ہے ہی میرے رب کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ حق ہے ہی نہیں فمن شاہ افن یومن جس کی مرضی پڑے وہ ایمان لے آئے مرضی پڑے تو وہ کفر کرے اندال نارا ہم نے تیار کر دیا ہے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ احاطے سورا دکھوا کھیر لیں گی ان کافروں کو سراد کو جہنم کی کناتیں سراد کوہ۔ وہی یش تگیسو یوہاسو اگر وہ پانی مانے مانگیں گے تو پانی دیے جائیں گے ایسا پانی کل موہ جس پکلے ہوئے تانبے کی تل چھٹ ہوتی ہے یش وجو وہ جلا کے رکھ دے گی چہروں کو پھون کے رکھ دے گی بے شراب بہت گندا مشروب ان کو پیا جائے گا وساط مرتافا کا اور بہت گندا ہوگا اس کا آرام گاہ جہنم کی اندر وساط مرتافا مرتفقا ان لذیذ میرو الصالحات پکی بات ہے جو لوگ مسئلہ مان گئے ہیں عمل بھی اس مسئلے کے مطابق کرتے ہیں ہم اللہ کی قسم ہے ہم نہیں ضائع کرتے مزدوری اس آدمی کی جس نے بہترین عمل کی بلا ایک اللہم و ادنن یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہوں گے ہمیشہ کے لیے نہریں بھی ان کے نیچے جاری ہوں گی اللہ پہنائے جائیں گے بیچ اس بہشت کے, کے کنگڑ سونے کے سیابن سب لباس ہوگا من سندسن باریک ریشم کے متک ہی نفیحا تک یہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اس بہشت میں الل ارائے کے اوپر تختوں کے نسوا بہترین بدلہ اللہ دے گا وہ سنت مورتا فاقا بہترین نے اب دیکھو دنیا داروں آدمی جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے طریقے کے لیے ہم ایک حصہ بیان کرتے ہیں پھر دوسرا بیان کریں گے تاکہ اس سے سبق یہ ملے کہ جب اللہ پاک نے دین اور دنیا دونوں کے سامنے رکھے ہوں دونوں تو بندے کو چاہیے کہ اپنی توجہ زیادہ دین پر کرے دنیا خود بخود اللہ تابع کر دیتا ہے اور اگر اپنی توجہ دنیا پر کرے گا تو دنیا بھی فانی و ہو جائے گی دین بھی ہاتھ سے نکل جائے گا بس ترتیب یہ رکھے کہ دین اور دنیا دونوں ہوں اگر تو دین کو مقدم سمجھ لے دنیا ضائع ہوتی رہے تو پرواہ نہ کرے دین کو ضائع نہ ہونے دے اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ دنیا اس کے پیچھے اللہ پاک لگا دیتا ہے مثلا رج الن بیان کیجیے ان کے لیے حالت دو بندوں کی جو ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے انگوروں کی وہا بے نخل اور اس کے باغوں کو چار سفیر ہم نے بار بنا دی تھی کھجیوں کی وجہ النا بے پھر اس باغ کے درمیان جو ہے کھیتی بھی بڑی لہلا رہی تھی دونوں باغ تو او کو بڑا پھل لے آتے تھے ہر سال ولا تسلو شیا اور کوئی چیز سے کمی نہیں ہوتی تھی ہر سال مرتے جاتے تھے باغ بڑی آبادی ہوئی تھی وہاں نارن اس باغ کے اندر ہم نے کئی نہر بھی بہا دی تھی وکان لو سمر اس کا پھل جب پکنا باغ کا اس کو اس کے اپنے مالک باغ کا جو تھا اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی باغ میں داخل ہوا وقان صاحب ہی اپنے ساتھی کو کہنے لگا وہ باغ کا مالک وہ رہو نخرا کرتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا یوہاو رہو بڑا نخرہ کرتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا اور کہنے لگا آنا اکثر من کا مالن دیکھنا میاں سلطان دیکھ میرا مال تو سے بڑا زیادہ ہے دیکھا میرا باغ کس طرح لہلا رہا ہے وہ آس اور میری نفری بھی بہت زیادہ ہے کوئی طاقت نہیں جو مجھ سے چھیڑ خانی کر سکے ہم بن کو بند توڑ کے تباہ کر دیں گے ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے اور نفری بھی زیادہ ہے وہ دخلا جنت ہو دیکھ اس وقت باغ میں داخل ہو رہا تھا وہ نفسی مگر ایسی غلط باتیں کہہ کر اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا کالا ان تبھی دہازی ابدار یہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے بھائی صاحب کہ میرا یہ باغ ہے نا ما ماں میرا گمان نہیں کہ کبھی یہ ضائع ہو جائے انت بھی دا ہز ہی اب د قر تک کے لیے قیامت مت آئے گی یا نہ آئے گی بہرحال یہ ضائع نہیں ہوتا وما ماں اصل سا اور میرا گمانا کہ قیامت سر سے آئے گی بھی نہیں وہ لے رو دار اور اگر اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا بھی پڑا خیر منہا من کا لا تو اس باغ سے بھی اچھا باغ اللہ پاک مجھے دے گا میں اتنا باغ کمال آدمی ہوں اب اس کا ساتھی بولا کال لہو صاحب بولا اس کا ساتھی وہ رو جوابی طور پر وہ بھی پورے نخرے سے بات کرنے لگا اکافر تھا بل دی آئے بھائی تو میرا دوست ہے اے کوئی پان تم اکافر تب لذی خالا کا کیا کفر کیا ہے تو نے اس اللہ کی ذات سے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر لطفے دے اور پھر سبوا کا رجلات اس کو برابر کا مرد بنا دیا ہے تو ایسا ہو کہ پھر اپنے اللہ کے خلاف ایسی بات کر رہا ہے لا کنہ اللہ ربی بات سن تیرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے پاس اللہ کی توحید ہے اور کچھ نہیں ہے مجھے ناز ہے کہ میں اللہ کی توحید پہ کٹ مروں تجھے ناز ہے کہ تیرا باغ ہے اور یہ ہے وہ ہے ولاشر کو بے ربی مجھے اس اندے خدا کی قسم میں تو اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گا دخل تھا دخلتا بے وفا کیوں نہیں ہوا جب تا اپنے باغ میں تو یہ لفظ کہہ دیتا ماشاءاللہ اللہ یہ لفظ تو, نے کیوں نہ کہے تو الٹا اتراتا ہوا لاکھولہ بلّا تھی تو یہ کہنا تھا ان ترا نے آنا اکلوم کا اگر تجھے میں یہ معلوم ہوتا ہوں کہ میری نفری اور میرا مال اور میری اولاد تھوڑی ہے تو سنت یعنی خیر اللہ تھے کہا ممکن ہے کہ اللہ باغ جو کچھ اس نے تجھے دیا ہے مجھے اس سے بھی بہترین دے دے باغ یور سے لے اور بھیج دے تیرے باغ پر اس بان کوئی اپنے کا تیر آسمان سے اس اپنے کا تیر بھیج دے آسمان سے تُس بھی ہو پس ہو جائے تو تیرا باغ مٹی رڑا ہو جائے گا ذالاک بالکل چٹیل میدان پھر کیا کرے گا غورن اور جو اس باغ میں پانی بہ رہا ہے جس پہ تو بالکل غور نہیں کر رہا یوس واہور یہ پانی زمین میں گورک نکال کے زمین کے اندر ہی داخل ہو جائے فلن تس تتی یا پھر تو اس پانی کو لا پس پا વિના سگه کو ہی تب سمرهي اور کھیرا ڈال دیا جائے تیرے پھل کو بالکل اللہ تعالی اس کا ستیہ ناس کر دے فاصبى یقلب کفے صبح سویرے تو اپنے ہاتھ مل رہا ہو الا مان فکفیا کہ میرا تو خرچہ بھی کیا جو کچھ میں نے خرچ کیا تھا وہ یہ خافیتن اللہ اوروشیا اور وہ گر پڑے اپنی چھتوں کے بل اس وقت تو کہے یا لیتنی لمشرک ہائے میری میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا ولم رب کے ساتھ شرک نہ کرتا ولم تکل لہو فیاتن اور جس وقت اللہ کا کار آیا تو پھر نہ ہوا اس کے لیے کوئی ٹولی فیات کوئی ٹولی اللہ جو اللہ کے بغیر اس کی امداد کرتا وما کان منتصرا اور نہ ہی وہ کسی سے مدد مانگنے کے قابل رہا اللہ الحق آپ پتہ چلا نا کہ سارے خفیہ خفیہ طور پر تقدیر اللہ کی چلتی ہے بندے کی تدبیر نہیں کام کر سکتی تو وہیں ثابت ہو گیا کہ مشکل کشائی اور سرداری اللہ کے لیے حق ہے اور کوئی کائنات کا مشکل خوشا نہیں ہے خیر ان وہ بدلہ بھی بہترین وہی دیتا ہے وہ خیر ان اور انجام بھی بہترین وہی جانتا ہے یہ ایک مثال تھی جس سے آدمی اصلاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ مال کی کثرت یا دولت کی کثرت کی طرف اکثر لوگ مولوی یا پیر اسی کسرت کی دھن میں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تبلیغ اس لیے نہیں کرتے پھر جب قرآن مقدس چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے پھر سٹیج پہ ایک دوسرے کو تمبنا شروع کر دیتے ہیں اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب مقدس سے چونکہ وہ ہو جاتے ہیں معروم اس لیے پھر سوائے خرافات اور بکواسات پہ کچھ نہیں بنتا وہی دنیا بھی ایک دن تباہ ہو جاتی ہے اور دین بھی ختم ہو جاتا ہے اللہ نے قانون یہ بنایا کہ دین اور دنیا دونوں ہی رہے گی اگر کوئی پہلے بار لوگ کہتے تھے کہ گہر لوگ جو تھے نا بے بار قسم کے سکے. حالانکہ شریعت کہتی ہے دین اور دنیا اکٹھے ہی رہتے ہیں بندے کا امتحان بھی ہوتا ہے دین اور دنیا کٹھے ہوں صرف اتنا فرق ہے دیندار آدمی دین کو مقدم رکھتا ہے دنیا دار آدمی دنیا کو مقدم رکھتا ہے پھر اس فرق کے انجام کا اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین دار ہوتا ہے اگر دین کو مقدم رکھے اور دنیا اس کی خراب ہوتی رہے ضائع ہوتی رہے خستہ ہوتی رہے دین کو نہ چھوڑے تو اللہ پاک اس کی دنیا کی کمیاں پوریاں کر کے اس کو بہار اور سدا ایش دے دیتا ہے اور دنیا کے پیچھے چلنے والا آدمی کہ دین زائے ہوتا رہے تو ہوتا رہے دین دنیا نہیں چھوڑنی وہی دنیا بھی چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے نہ دین ہی رہا نہ دنیا ہی رہی اب دوسرا واقعہ مسل حیاتی دنیا بیان کر میرے پیغمبر ان کے لیے اب دنیا کی حیاتی کی مثال اس کی کیا حقیقت ہے کما یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس طرح دیکھو نا پانی ہم اتارتے ہیں آسمان سے زمین نبات اللہ دے اب رل مل گئی انگوری زمین کی یو پانی بھی دانا بھی زمین بھی یہ سارے ایک سال آپس میں رل بل گئے کھل مل گئے